افغانستان میں امریکہ ایران اور ہندوستان کا دفاعی معاہدہ ہے وہ سب پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں کئی <استغلا> حملے ان کے پسپا ہو چکے ہیں سب سے پہلا حملہ دو ہدار ایک میں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 شناختی کارڈ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ تین چار سال کی عسکری تربیت حاصل نہ کر لے ان کا کوئی صدر وزیر نہیں بنتا جس نے کسی نہ کسی مسلمان کو قتل نہ کیا ہو امیرکا میں نشانہ بازی کے سینٹر پہاڑوں میں نہیں ہوتے بڑی بڑی مارکیٹوں میں دفتر کھلے ہوئے ہیں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 ل